إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بَشَرُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا يُحَلِّلُ الَّذِينَ آمَنُوا تَحْتَ قَضَاهُ وَلَا تُرْجَعُونَ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مذذة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتذا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 رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آخری عشرے کے شروع ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ کہ رمضان کا اختتام قریب آ چکا یہ ماہ مبارک جس کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور جو اللہ کی توفیق سے حاصل ہو چکا اب اس کے اختتامی لمحات قریب آ چکے یہ ایک معنی اس آخری اشرے کا دوسرا معنی یہ ہے اس آخری اشرے کے لیے بہت زیادہ استعداد قوت اور عمل کی شدت اور کثرت جمع کرنی چاہیے نبیر اسلام کا فرمان ہے انما نمبر اعمال ابر خواتین کے اعمال کا جو دار و مدار خاتمے پر دیکھا جا گیا ہے آخری دنوں میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں ویا عبادات کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسری افسوس ناک روش یہ ہے کہ عید کی تیاری کی حجت سے بزاروں کو آباد کر لیتے ہیں اور مساجد کو ویران کر دیتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک روش ہے آخری اشرف نبیل اسلام کے بارے میں کیا احادیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ وسلم یش تعینی مالا یشائی فی غیر رسول اللہ علیہ وسلم اسے آخر میں جو جدو و فرماتے جو کوشش کرتے وہ کسی اور دن میں نہ ہوتی ان دنوں کو آپ بڑی کوشش اور عمل کی قوت سے بھر دیتے ایسی کوشش کسی اور دن میں آپ کے حیات مبارک میں نظر نہیں آتی تھی اور ایک اور حدیث میرا خدش نی دورہ باحی علیہ وی قداح لہو جب آخری اشرح شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے تھے اللہ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے یا یو حلقین امن پور انفس اپن ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لے یہ نبی علیہ السلام کا جد و اشتہاد تھا کہ خود بھی تمام راتیں جاگتے اور کمر کس لیتے اور اپنے اہل کو بھی ساتھ جگاتے اس مشورے کی جو سب سے انتیازی بات ہے جس کے لیے تمام طرح وسائل بروغ کار لائیے اور اس خاص بات کے لیے اپنے اندر شوق رغبت طلب اور تڑب پیدا کیجئے اللہ تعالی اس شوق کی قدر کرتا ہے اور آپ کی طلب آپ کو عطا فرما دیتا ہے وہ ہے دہلت القدر کی تلاش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک محبت بڑا تحفہ ہے یہ تحفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کس قدر محبت ہے جب صحابہ کرام نے سابتہ امتوں کی لمبی عمروں کا شکوا کیا ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھیں ان کی عبادات بھی بہت زیادہ ہوں گی ہم سے تو وہ بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہوں گے اور یہ بات درست بھی تھے جیسے نور علیہ السلام لگ بھگ ایک ہزار سال کی عمر تھی ان کی امت کے افراد بھی اسی طرح طویل العمر ہوا کرتے تھے ہماری عمریں کیا ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عمار عمر تھی ما بین الدین الاصب علی نسنت وقل من لال ق میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان میں اور ستر کے فکر کو بہت تھوڑے لوگ عبور کرتے ہیں تو یہ امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کا ایک خلاصہ ہے شاگردہ اقوام تو کئی صدیاں جیتے تھے ان کی عبادات ہم سے زیادہ ان کی ریاستیں ہم سے زیادہ ان کی محنتیں ہم سے زیادہ لیکن یہ جی محمد الرسول وسلم کی امت ہے اللہ کو اس سے خصوصی پیار ہے اس پیار کی ایک جھلک یہ ہے نبی السلام کا فرمان ہے نحن الر صابق ہم زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے اسی محبت کا مظہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمروں کے شکوے کو زائل کیا یہ رات عطا فرما مارک نحرت القدر اس ایک رات کی عبادت تقریباً چوراسی سال کی عبادت سے بڑھ کر اور اگر یہ رات آپ کی عمر میں دس بار آ جائے یہ آٹھ سو چالیس سال بنتے ہیں آٹھ ہزار چار سو سال آٹھ سو چالیس سال اور اگر زیادہ ہو تو اور زیادہ یہ سمجھیں ایک ہزار سال سے زیادہ کی عبادت کے ثواب کا معنی کیا ہے بہت بڑی فضیلت اس رات کی اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ آپ کی عبادت ہزار سال کے زیادہ عرصے پر پھیل جائے گی ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے بھیا آپ نے ہزار سال سے زیادہ بار سبحان اللہ کہہ دیا ایک سجدہ کرو گے وہ ایک سجدہ بھی آداد کے اعتبار سے ہزار سال سے بڑھ کر پھیل جائے گا ایک رکو ہے قرآن کی تلاوت ہے ہر شے ایک ہزار سال کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی کچھ عربا نے حساب لگائے ہیں اس رات کی ایک سیکنڈ کی عبادت بائیس دنوں کے برابر صرف ایک سیکنڈ ہم سبحان اللہ کہہ دیا، وہ ایک عبادت بائیس دنوں کے برابر اور ہر عمل ایک ہزار سال سے بڑھ کر اتنا عظیم انعام اللہ کی طرف سے اسے ہم کھونے کے متحمل ہو سکتے ابھی تو نبی اللہ صاحب کا فرمان ہے منہوری می رہا ہوی من خی رکھ جو بندہ رمضان کو پا لے اور لہرۃ القدر کی خیر سے محروم ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم اس کو خیر کب نصیب ہو کتنی عظیم رات بابرکت رات کتنے بڑے شرف کی حامل رات بھلا کس سے محرومی کا انسان سوچ سکتا ہے تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ آخری اشرہ جب شروع ہوتا ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک اسماعی مبارک کا اختتام قریب آجو اور دوسرا اس اشرے کی مناسبت سے ہمارے عمل میں قوت ہو تیزی ہو ہمارا جد و بہت بڑھ جائے تاکہ صحیح معنیٰ میں اس سے مستفید ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نا انجنا ہوفی لہلت القدر جس رات کی پہلی فضیلت ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا لہرۃ القدر میں ورنہ یہ عام رات تھی جیسے ہر رات ہوتی ہے مگر نزول قرآن نے اس رات کو للت القدر بنا دی قدر کے دو معنی ہیں ایک مرتبہ شان یہ رات مرتبے والی ہے بڑی شان والی ہے رفتوں والی ہے دوسرا قدر کا معنی اندازہ آئندہ سال کی خبریں آئندہ سال کے اندازے لوہے محفوظ سے فرشتوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں پوری کائنات کی تقدیر اس سال کون کیا کرے گا ہر شے فرشتوں کو سونپ جاتی ہے تو یہ اندازے جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں جو اٹل خبریں اللہ کا علم ہے علم مح کو مراکہ تک پہنچا دیا جاتا ہے اس سال کیا ہونے والا ہے کس کا پیام اجل آنے والا ہے کون دنیا کو چھوڑنے والا ہے اور کون کیا کرنے والا ہے کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا یہ ساری چیزیں فرشتوں کو سونپتی جاتی ہیں یہ قدر کی رات ہے شرف کی رات ہے اور اندازوں کی رات ہے حضول قرآن نے اس رات کو بابرکت بنا دیا کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا موجودہ خالدہ ہے جو قیامت تک رہے گا اللہ کے دین کی حجت مرکۂ توحید اس دین کی دعوت قرآن کے نزول نے ماہ رمضان کو بابرکت بنا دیا اور اس رات کے شرف کو نمایاں کر دیا رمضان بھی ایک مہینہ ہے عام مہینوں کی طرح مگر نزول قرآن نے اس کو بڑی اہمیت دے دی اور لہرۃ القدر ایک رات ہے عام راتوں کی طرح مگر نزول قرآن نے اس رات کو بڑا شرف دے دیا اور بڑا اونچا مرتبہ دے دیا یہ اس رات کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے تو نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق جوڑیے جو اس کا حق ہے قرآن پڑھتے رہیں خوب پڑھتے رہیں یہ لہلت القدر کی عبادت کیا ہے کچھ نہ سوچو مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چند معمول آتے ہیں رادا نے پڑھ لی یہ قیام العل ہو گیا اب قرآن لے کر بیٹھ جائی یہ سوچ کہاں سے آ کہ دوبارہ قیام العل ماں کان یزید و فیر مادان امراض غیر ہی اللہ احداشر طرف آئے رمضان ہو غیر رمضان نبی علیہ السلام نے گیارہ رقع سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی رڑک تو ہم زیادہ کیوں پڑھیں اس رات کی برکات سے مستفید ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گیارکعت پڑھتے پھر سحری تک قرآن پڑھا کرتے جبریل امین آ جایا کرتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس قرآن کی تلاوت ہوتی جبریل پڑھتے اللہ کے نبی سنتے آپ پڑھتے جبریل امین سنتے اسی میں فجر ہو جاتی اور جبعی امین کی آمد سے آپ کے دل میں ایک انشراح ایک خوشی اور ایک مسرت پیدا ہوتی آپ کا دل حشاش بشار ہو جاتا فجر کی نماز ہو جاتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے آندھی کی رفتار سے بڑھ کر فخرا موجود ہوتے مستحقین موجود ہوتے اور اس وقت کے لیے اپنا مال آپ بچا کر رکھتے یہ آپ کا معمول تھا تسبیحات ہیں اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے اور ایک دعا اللہ کا افوب منتخب الف وفاف و عنی اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے عفو ہونے کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ تو عفو ہے بہت ہی بخشنے والا گناہوں کو چھپا دینے والا اور تجھے گناہ معاف کرنا پسند ہے تجھے محبت ہے گناہ معاف کرنے کی فاف مجھے معاف فرما دے میرے گناہوں کو چھپا دے بلکہ مٹا دے تو قصرت سے یہ دعا کی جائے تو شبِ قدر انہی دعاؤں کا نام انہیں عبادات کا نام ہے رابی کا نام ہے قرآن کی تلاوت کا نام ذکر روزگار کا نام دعاؤں کا نام اسی میں اس رات کو بلکہ ہر رات کو گزاری ہے کیونکہ شکل قدر کا تعین نہیں ہے یہ کون سی رات شکل قدر ہوگی یہ گھومتی ہے کبھی اکیس میں کبھی تیئیس میں کبھی پچیس ستائیس انتیس گھومتی رہتی ہر رات جاگنا چاہیے یہ بھی دلیل ہے ان راتوں کے شرف کی اللہ اگر چاہتا تو اس رات کا تعین ہم کو بتا دیتا کہ فلاں رات شب قدر مگر شریعت کی حکمت کیا ہے منشا کیا ہے کہ لوگ ہر رات جاگیں اس رات کی تلاش میں یعنی یہ جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا بہت ہی افضل عمر اگر اس کا تعین ہو جاتا آپ ایک رات جاگ لیتے باقی راتیں آپ سو کر گزار لیتے لیکن یہ دین کی چاہت ہے دین کی حکمت ہے اس کو چھپا دیا گیا تاکہ اس رات کی تلاش میں اس کو پانے کے لیے آپ تمام راتیں جاگیں پر شرف کو سمیٹنے کی کوشش کریں بما دعا کا مالعلاۃ الخد تم کیا جانو میرا تلقدر کیا ہے شب قدر کیا ہے یہ استفام کا انداز جو ہے یہ بھی کلام میں اہمیت پختگی اور زور پیدا کرتی تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے یہ استفسار تعظیم اور تفہیم کے لیے اس رات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سوالیہ انداز ہے لیلت القدر من الف الفشہ یہ لیلت القدر جو ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے جو بھی عبادت کرو گے اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو ان ہزار مہینوں پر پھیلا دیا جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس سے بڑھ کر معنی یہ ہے کہ آپ کی طلب اور شوق کو دیکھا جائے گا جس جستجو آپ کی کیسی ہے رغبت آپ کی کیسی ہے نیت میں اخلاص کیسا ہے پھر اللہ رب العزت ایک ہزار مہینے سے بھی بڑھ کر اس رات کا عجر و ثوابت آف رما دیتے یہ شب قدر کی حقیقت اور اہمیت تھی ایک مقام پر اس کو لہلۃ المبارک کہا گیا کہ ان نام ضلع وفی لہرت المبارک بابرکت رات ہے یہ برکت میں نمو کا معنی ہے زیادتی بڑھوتری اضافہ اس رات کو اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ برکت رات ہو جائے گی غزب میں برکت کاروبار میں برکت آل و عیال میں برکت اعمال صالح میں برکت رات برکت سے بھر جائے گی با برکت رات ہے اور برکت میں اضافی اور نوم کا معنی ہے ہر چیز بڑھ جائے گی نیکی کی تعداد بڑھ جائے گی رزق بڑھ جائے گا ہر چیز میں برکت پیدا ہوگی تو لیلہ تو مبارک ہے با برکت ہونے کی ایک توجہ اور بھی ہے جو دل اس رات فرشتے اترتے اور جمہری امین ساتھ اترتے کثرت سے زمین بھری ہوتی ملائکہ سے زمین بھری ہوتی اور ملائکہ کا اترنا ملائکہ کا پھیل جانا فرشتوں کی کثرت یہ بھی برکت کی دلیل ہے ملائکہ کے اس تعداد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے گا اگر اس کا حق ادا کرو ہر گھر میں ملائکہ موجود ہر بازار میں ملائکہ موجود ہر مسجد میں ملائکہ موجود ہیں کو تعداد میں کمی نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے فرشتے زمین سے آسمان تک کتار باندھے کھڑے ہوتے ہیں اس پر پروں کا سایہ کرتے ہیں زمین سے آسمان تک بڑی تعداد ہے ملائکہ کی بڑی تعداد جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی ستر ہزار لغام میں جکڑی جگ... ہوگی ہر لکام پر ستر ہزار ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی آپ زرمے دیتے ہیں یہ ملائکہ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے اوپر بیت المعمور ملائکہ کی مسجد ہے صدیوں سے بنی ہوئی ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں جس نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت باری نہیں آئے گی بڑی تعداد ہے ملائکہ کی اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے کتنے ملائکہ اربوں خربوں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں بڑی تعداد ہے فرشتوں کی اللہ زمین پر اتار دیتے آج کی رات زمین پر پھیلے ہوئے ملائکہ کو اپنا آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور ہم گپیں ہاکرے ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے اور لا یعنی کام کر رہے ہیں لا یعنی بے مقصد کام جس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ان بے مقصد کاموں میں جو ایک جنگ چل رہی ہے قطعی جنگ ہے پچھلی ہے اسرائیل اور ایران کی خبر خبریں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں آپ کا کیا تعلق اس آپ کا کیا تعلق آپ پر پرسکون رہیں اپنے مشن کی طرف دیکھیں اس رات کے تقدس کو دیکھیں باہ مبارک کی ان فضیلتوں کو دیکھیں ان اعمال کو دیکھیں آپ کا کیا کر باتیں کرنا فلاں ایسا فلاں ایسا نواز شریف ایسا عمران خان ایسا زرداری ایسا اور فلاں ایسا ان باتوں کی گنجائش ہے کوئی نہ آپ عمران خان سے ملے نہ آپ نواز شریف سے ملے نہ آپ زرداری کو جانتے ہیں نہ آپ بلاول کو جانتے ہیں کسی سے ملاقات ہے آپ کی ان کی فربتوں کو جانتے ہیں کسی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو اور کسی پر سب کو شتم برسا رہے لامتے برسا رہے یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک ایک بات کو ثابت کرنا پڑے گا یار ہاں تم ہر ہا بولا جا جل تم پھر حیات دنیا فنوی اللہ تم ڈالو خیال دنیا میں باتیں کر رہے گئے میرا لیڈر میرا لیڈر اور فنائیں سر فلاں ایسا, اور فلا ایسا اللہ قیامت کے انسان نے کھڑا کرنے کو اب دفاع کرو اپنی لیڈر کے بارے جو باتیں کی ہیں اب ان کو ثابت کرو جو فلاں پر تم نے سب و شد کیا اس کو ثابت کرو تو تیار ہو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی عدالت جو کام ہمارا ہے ہی نہیں اس میں ہم الجھے ہوئے رمضان اور کوئی بھی وقت ان باتوں کے لیے نہیں ہے اپنے اندر ایک سکون پیدا کریں ہمارا کام تمسر پہ دین تعلق باللہ ہے دعائیں ہیں قیادت اگر اچھی ہے تو اس کی صلاح اور ہتایت کرو اچھی نہیں تو دعائیں کرو ٹانگیں نہ کھینچو کہ میری پارٹی کا لیڈر اس وقت وزیر اعظم نہیں ٹانگیں کھینچو اس کی احتجاج کرو جلوس نکالو دھرنے دو سارے کام خلاف شریعت ہیں اور دین سے بغاوت ہے یہ کام ہمارے ہے ہی نہیں رمضان میں کہ ایسے کام کرو گے اجر کو ضائع کرنے کے مسلاتے رمضان ایسا مہینہ نہیں کہ آپ افطاریوں کی حجت سے کریا کریا گھوم رہے یہ تو خلبتوں کا مہینہ پیار فطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشرف ال کائنات اشرف کائنات اشرف الرسول سید ولاد آدم آپ نے کتنی افطاریاں کی کتنی تانگ تو میں گیا ہے کبھی کہیں اور کبھی کہیں افطاری کی حجت سے نہیں خلوت کا مہینہ ہے یہ خلوت کا نبی اسلام خلوت گزین ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آخری اشرے میں آ جاتے ہیں. بلکہ خیمہ تان کر اندر بیٹھ جاتے ہیں. خلوت در خلبت یہ مقاصد ہے باہر مبارک کے وہ مقاصد نہیں جن میں کھوئے کو وقت کا سیاح کر رہے ہیں لاانی یعنی کام میں مصروف جو کام کر رہے ہو ایک ایک زبان کے بول کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک بات ثابت کرنی پڑے گی یہ سیاست ہے کیا عصلیت کا نام ہے پارٹی وادی کا نام ہے لسانیت کا نام ہے یہ کو بنیادیں ہیں دین کی محبت اور تعلق کی بنیاد عقیدۂ صفیہ توحید توحید کی بات ہی نہیں لسانیت کے بات اصویت کی بات قومیت کے بات اپنی خاص پارٹی کے بات اسی پر تعریفیں بھی ہو رہی ہیں مذمتیں بھی ہو رہی ہیں تو تعریف کے ایک ایک لفظ کو اور مذمت کے ایک ایک لفظ کو قیامت کے لیے ثابت کرنا پڑے گا اللہ صاحب نے کھڑا کر دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے جدال کیا بحث و تمہیز کی آج وہ کر کے دیکھو تو کیسے جان چھوڑے گی بہتر اپنے منج کو پہچانو نسل کو پہچانو عبادات کا مہینہ اللہ کا قیمتی مہمان ہر شہر سے قیمتی ہے تمہاری سیاسی پارٹی سے قیمتی ہے تمہاری ان باتوں سے قیمتی ہے اللہ کا مہمان سب سے نہن اور سب سے قیمتی مہمان اللہ نے چن کر یہ راتوں میں عطا فرمائے اس کو ہم برباد کرتے ضائع کرتے تو برکتوں والی رات ہے فرشتوں کا نزول فرشتوں کو اپنا آپ کیا دکھاؤ گے وہ تو دعائیں کرنے آ رہے ہیں آپ کی یا باغ خیر اقبل یا باغی باغ اے خیر کے طالب شاہ بادشاہ اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو بڑھتے جنگ اور اے شر کے طالب اب تو بعد آ جائے آخری عشر آخری ایام آخری راتیں اس میں جد و جہد میں بڑا اضافہ اور بڑی قوت ہونی چاہیے اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جس میں اللہ الرحمان الرحیم برآد یاد ذبح قدم قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور ہاتھنے لگتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم اتنی شدت سے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی گھوڑوں کی پانچ قسمیں ہیں یہ دوڑ یہ ہانپنا ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنا کیا اس کے مقاصد ہیں کم از کم دو مقصد قابل غور رہا ایک ایک گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر کیسے نہ چلے کتنی تیزی سے دوڑ مالک کے اشارے پر. مالک کون ہے انسان دیتا کیا ہے یہ مالک چارہ محدود سا تھوڑا سا پانی کچھ دانے اور کچھ جو اس کی خوراک ہے مہیا کرتا ہے اس کو اور کیا دیتے مالک مجازی ہے جو. وہ مالک حقیقی ہے جس کا فرمان ہے حصو ہے اللہ کی نعمت شمار کرنے لگو گن نہیں سکو گے شمار نہیں کر سکو گے تو گھوڑے کی اور اپنی وفاش عاری کا موازنہ کر لو وہ اپنے مال مجازی کے اشارے پر محدود سا چارہ لے کر دوڑتا ہے ہاندتا ہے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتا ہے تم نے کیا کیا اس مال کی حقیقی ہر نعمت کا خالق ہر نعمت کا عطا کرنے والا اپنا تقابل کر لو اس مخلوق سے اس جانور سے دوسرا گھوڑے کا تیز رفتاری سے دوڑنا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جب گھوڑا دوڑتے دوڑتے ہدف کے قریب ہوتا ہدف کیا ٹارگیٹ کی تو اس کی دوڑ میں شدت آ جاتی آپ نے کبھی ریس دیکھی ہو یا پہلے گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا جہادی گھوڑوں کو کھلایا جاتا پلایا جاتا کچھ وقت ان کو آرام دیا جاتا اور پھر ان کو دوڑایا جاتا ہدف مقرر کر کے دس میل کا پانچ میل کا حدف طے ہوتا تو گھوڑا اس ہدف کو دیکھ کر اور تیز ہو جاتا اللہ اس تیزی کی ہے اس کے ہانپنے کی ٹاپوں سے جگاریاں نکالنے کی گھوڑے کو دیکھ کر کچھ سمجھو کچھ سیکھو یہ آخری ایام حدف قریب ہے منزل قریب ہے اور آپ سست ہیں پوتا ہو چکے کاش نہیں آ چکے اور اب شافر کی حجت سے آپ مساجد کو گیران کر بیٹھے اس جانور سے سیکھو جو منزل قریب ہے حدف قریب ہے اس کی چال میں اور تیزی آ جاتی ہے اور قوت آ جاتی ہے اور اللہ اس چال کی تسم ہے اس تیزی کی تسم ہے بہت کچھ سیکھنے کو ہے حالانکہ سیکھنا بنتا نہیں ہے تم انسان ہو صاحب عقل ہو صاحب شریعت ہو اور وہ ایک جانور انسان کشک المخلوقات جانور سے سیکھے جانور سے سبق لے تو انسان کی شرف کی تو ہی لیکن جو آیات ہیں بینات تمہیں کچھ سکھا نہیں سکتی تم سیکھ نہیں پا رہے تو جانوروں کو دیکھو جانوروں سے نصیحت لے لو تو آخری جو ایام ہوتے ہیں آخری گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں ایک جانور کی آپ طلب دیکھیں اس کی دوڑ دیکھیں اور اس کی محنت دیکھیں اس میں اضافہ شدت پیدا ہو جاتی ہم سسل ہو جاتے نہیں یہ ایام جو ہیں جد و کے ایام ہیں یہ راتیں جد و اشتہاد کے راتے ہیں اس میں خوب محنت ہے خوب محنت ہے نبی اسلام کمر کس لیتے تمام راتیں جاگتے اپنے اہل کو جگایا کرتے یہ کام ہمارے کرنے کے اور پھر یہ رات سلام ام سلام امر تو سلام ہے یہ رات سلام ہے یہ, یہ, یہ, یہ رات سلام ہی سلام ہی یعنی سلامتی کس چیز سے سلامتی ہر شہر ہر شر سے سلامتی شیطانی حملوں سے سلامتی جو بھی شر ہیں اس کا میں ان سے سلامتی مل سکتی ہے اس رات کی قدر کر لو اور سب سے بڑھ کر یہ سلامتی اللہ کے عذاب سے سلامتی حق کس کا ادا کرو گے اللہ اپنے عذاب سے سلامتی عطا فرما دیں اپنے عذاب سے کی سلام کہ سلامتی میسمہ سلامتی یہ رات ہے ہر شرف سے سلامتی ہر مشکل سے سلامتی ہر نقصان سے سلامتی اللہ کے عذاب سے سلامتی دنیا کی اذیتوں سے سلامتی دنیا کی بیماریوں سے سلامتی اور اگر سلامتی نہ بھی ملے تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کیونکہ شرف کی بات ہوتی ہے شرف کی بات اتنے فضائل خطہ مسئلہ الفجر چلو یہ اس پر غور کرو لو دہلات جو ہے فجر کے طلوع ہو نہیں جی تھا کہ مانو جو رات دہلات القجر ہوتی ہے وہ شروع کب ہوتی اس کا علم نہیں لیکن جب شروع ہو گئی تو ختم کب ہوگی طلوع فجر وہ وقت جاگ لو کم فجر سے قبل کم از اللہ سے راز و نیاز کرو قرآن لو قرآن پڑھ لو تلاوت کر لو اللہ کا ذکر کر لو یہ رات کب تک قائم رہتی ہے فجر کے تھرو ہونے تک تو اس وقت کو غنیمت جان تھوڑی سی تحدید آپ کو دے دی گئی اس وقت کو غنیمت جان کتنے مواقع اس شرف کو حاصل کرنے کے گناہ کو بخشانے اللہ کے ایک فرمان کی ان سارے مواقع سے بھرپور تائید ہوتی ہے اللہ تو نہیں اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کر دے یہ اللہ کا ارادہ ہے تو معافی کے یہ وسائل دے دی اللہ تعالی کتنے وسائل دے دی اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کر دے سب سے بھیانک اذا مراک الدین کو ہوگا سب سے بھیانک صورت النصاب نے الدر مراک الدین پھر درخل من النار جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے اللہ اس طبقے نے منافدین کو جھونکے سب سے بھیانک اذا سب سے خطرناک عذاب منافقین کو اور اللہ تعالی اپنے پیارے پہ عمر کے دور کے منافقین سے کیا کہے ما کہکر تم تھی اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو قبول کرو لو انتہائی بھیا کا باب ہے سب سے نیچے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور اللہ ان کو سمجھا لو کہ اللہ تم کو آزاد دے کر کیا کرے گا اب بھی سدھر جاؤ ایمان لے جاؤ شکر گزار بندے بن جاؤ عقیدے کو سنوار لو ہر نعمت کا خالق اللہ ہے اس کو مان لو اللہ کو راضی کر لو امالح کے ساتھ کہ کس طرح اس کا ارادہ بندوں کو معاف کرنے کا بندوں کو معاف کرنے کا اس کے لیے سارے مسائل موجود ہیں ماہ مبارک موجود ہیں اور اگر ہم بے قدرے بن جائیں ان راتوں کا حق ادا نہ کریں وقت کو برباد کریں وقت کو ضائع کریں یہ بہت بڑی محرومی ہے اور جو اس ماہ میں محروم ہو گیا وہ ہمیشہ ہر خیر سے محروم اگر یہ مہینہ یہ عشرہ یہ مقدس راتیں ایک انسان کو کچھ نہ دے پائیں کچھ استفادہ نہ کر سکے تو بندہ ہر خیر سے محروم ہے ہمیشہ محروم یہ سارے مسائل اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ واقعہ تو ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے اتنے مسائل عطا پرماد انسائے انتر لداختماد ہو روزدار انسان افطار کے وقت اس کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی ایک حدیث میں تین دعائیں رد نہیں ہوتی ایک مظلوم کی دعا دوسرا باپ کی دعا بیٹے کے لیے اور تیسرا روزے دار کی دعا روزہ جاری ہے بارہ تیرہ گھنٹے کا ہے جب دعا کرو اللہ قبول کرے گا کتنے مواقع چاہیے ان ننزل و اس رمضان میں کچھ بندے اللہ کے اتیک بن جاتے ہیں اللہ ان کو اتیق بناتا ہے ان کے گرد نے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں لیلہ یہ آزادی کا سلسلہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے ہر رات انتیس راتے ہیں ہر رات اللہ نے شرف طاف راتی کیا اس کی محبت کا عالم اور کیا اس کی محبت کی دلیل نبی اسلام کے حدیث ہے شاہراہی نائم عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے مانا اگر انتیس کا بھی ہے کامل مہینہ تیس کا ہوتا ہے انتیس کا ہو تو وہ کم ہو گیا لیکن عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے نہ رمضان کا اور نہ سلحج کا اس کا معنی یہ اگر انتیس کا بھی ہو تو سوات تیس ہی کا ملے گا اس کی محبت کی دلیل میں کم نہیں ہوتے ادر کم نہیں ہوتا جیسے نوازے پچاس فرض ہوئی تھی تفریح ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی اور اللہ نے کیا فرمایا ہُن خمسن خمسن یہ نماز تعداد کے اعتبار سے پانچ ہیں مگر ثواب کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے یہ دو مہینے عید والے کم بھی ہوں انتیس کے بھی ہوں تو کم نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ثواب ان کا اجر اللہ تعالیٰ پورا کا پورا طافر بات ہے انتیس دن ہو ثواب پھر بھی تیس کا ہو کتنے مظاہر اس کے رحم کے اس کی رحمت کے اس کی مغفرت کے اس کے فضل کے حصول کے ایک ایک موقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ سارے گناہوں کی بخشش رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ سارے گناہوں کی بخشش دہراد القدر کا قیام ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ سارے گناہوں کی بخش کہ اس کے فضل کے دلائل لیں اور اس کی رحمت اور مغرت کی صرف کے دلائل یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کا پیار اپنے بندوں سے ماں کے پیار سے زیادہ ہے ماں کے پیار سے تو رحمت و مغفرت کے ان مسائل کو تلاش کی موقع با موقع موجود نبی اسلام کے حدیث ہے من مجھے خیر میں فخر ہوئے تھی جو اللہ کے ارادے ہیں خیر کے اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے اس کو دین کی سمجھ دیتے دین کو فاہم تتافرمتی یہ فہم دین بھی اللہ کا ارادہ خیر ہو فاہم دین کیا ہے ہمیں کم از کم دین کے فرائض کا علم ہو نماز کا علم ہو روزے کا علم ہو زکوۃ کا علم ہو جو اللہ کے فرائض ہیں ان کا فہم ان کا علم ہو اور سب سے بنیادی چیز اللہ کی توحید ہے عقیدے کا فہم اگر یہ حاصل ہو جائے سمجھو اللہ کا ارادہ خیر جتنا علم میں قوت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی مگر بیشتر دنیا اس ارادہ خیر سے محرم دین سے جذباتی لگاؤ ہے مگر دین کا فہم نہیں دین کا فہم نہیں غیر پھاڑ پھاڑ کر آؤ نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہونے کے دعوے کرتے ہیں مگر نبی کی سنت کا ادراک نہیں کہ نبی کی نماز کیسی تھی نبی کا روزہ کیسا تھا نبی کا حج کیسا تھا نبی کا عقیدہ کیا تھا نبی کیا بتا کر گیا کیا سمجھا کر گیا یہ استاً تفسلہ بھائی سال تفسلہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو کسی اور سے نہیں یہ درگاہ ہیں یہ دربار جمبے کسی سے یہ قبروں والے آستانوں میں کسی سے نہیں جب مانگو اللہ سے مانگو نبی یہ سمجھا کر گیا اس کی حرمت پر قربان ہونے کو تیار ہو اس کی باتیں قبول نہیں اس کی باتیں قبول نہیں یہ توحید میں یہ قلط توحید پر یہ حملہ اور یہ لغ تو کیسے یہ فضائد اور یہ غائب حاصل ہو اس کو دین کے سمجھ دیتے اور ایک اور حدیث میں ادا اور خیر اللہ کسی بندے کے ساتھ اگر ارادہ خیر کر لے اللہ کچھ لیتا ہے کچھ لیتا ہے مسلم مال لے لیا کاروباری گھاٹا ہو گیا کسی آلو یاد میں سے کسی کو چھین لیا کسی کی موت آ گئی یہ کوئی جان لے لے صحت لے لی کوئی بیماری مبتلا کر دیا یہ سب گرادہ ہے خیر اللہ تعالیٰ کیونکہ ساری چیزیں بندہ اگر صبر کرے گا تو اللہ کی طرف سے رضا کے اور محبتوں کے خزانے اس کی رضا پر راضی رہو تنگی ہو ترشی ہو خیر ہو یا شر ہو آسانی ہو یا مشکل ہو اس کی رضا پر راضی رہو وہ ایک شاعر نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم درد بقدایا تھم ربن سوایا میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی نہیں تو جاؤ کوئی اور رب تلاش کر جاؤ اور رب تلاش کر لو میں تیرا رب رب مجھے مانتے ہو میری رضا پر راضی نہیں ہو اور رب تلاش کر لو نہیں یہ رادی ہونا یہ آفیت یہ سلامتی یہ عقیقے کی سلام تھی بڑا اللہ کے ندا کہ سارے بین سلوت ہے اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ کا فرمایا ادار اس لہو جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ارادہ خیر کر لے اللہ اس کو استعمال کرتا پوچھا گیا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے فرمایا یہ اسمال انسالے اللہ اس پر نیک امال کھول دیتے نیکیاں کھول دیتے نیکیاں کھول جاتی اب نیکیوں پر نیکیوں کا موسم ہے آپ نے روزہ رکھا آپ نے صدقات دیے آپ نے نبادے پڑھا آپ نے شیام الحل کیا آپ نے قرآن کی تلافت ایک نیکی تھی دوسری تیسری ایک حدیث کا محمود یہی ہے سنت میں صرف ہے کہ مومن ایک سواری سے اترتا دوسری پر چڑھ جاتا ہے اس سے اترتا تیسری پر چڑھ جاتا ہے یہ ایک مومن کے ساتھ ارادہ خیر ہے اللہ اس کو نیک نیکمال کی تحفیق دیتا ہے نیکمال کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اللہ فج تک حکم دیتا ہے اس کے روح ختم کر لوں نیکیاں کرتے کرتے جا رہے ہیں نیکی کرتے کرتے کر گیا ہے تو قیامت اس نیکی میں شمار ہوگا اور جب قیامت قائم ہوگی وہ نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا یہ نیکیوں کا موسم موجود ہے ایک نیکی دوسری تیسری چوتھی ان کو اختیار کرنا چاہیے ان کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں اور اس ماہ مبارک کے سمرات سے محق ہو مستفید ہو سکے مواقع موجود ہیں وہ آخری جن جو ہے وہ دن موجود راتیں موجود ہیں مگر کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں اللہ کو رادی کرنا ہے تو اللہ ایک لمحے میں رادی ہو جاتا ہے ایک لمحے میں بڑی جلدی بندے سے دوستی کر لیتا ہے سلاح کر لیتا ہے ایک لمحے وہ لمحہ کیا ہے ندامت صاحب آئندہ نہ کرنے کا عزم عظم اگر سچا ہے ندامت سچی ہے ایک منٹ کا کام ہے اللہ رادی ہوگی جب ناظر لوگ بالا مدرم کے بیٹے تیرے گناہ کر آسمانوں کو چھونے لگے اور تم اس سے ایک بار استفار کرنے ایک بار ان شرائط کے ساتھ نزامت کے ساتھ سچے عزم کے ساتھ گناہوں کو ترک کر کے اتنے گناہ آسمان تک گناہ پہنچے ہوئے اس سارے ڈھیر کو میں صاف کر دوں سو سال کے دن ہے ایک بار کے استفار سے سارے معاف کریں گے تو یہ سات آٹھ دن کم نہیں جو باقی بچے اس کو راضی کرنے کے لیے گھڑی کافی سچا عزم کافی سچی ندامت کافی ہے جو قیامت کے دن ہے جو سچے لوگ ہیں ان کا سچ ان کو نفع دے گا بس سچائی پیدا کر لو عقیدے کی سچائی عمل کی سچائی توبہ کی سچائی تعلق ملا کی سچائی تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی رادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں اور دعا صلاح مومن کا اشیا کہ اللہ نے اس مہینے تک پہنچایا اس کا حق ادا کرنے کی توفیع فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو ٹوٹی فوٹی کی عبادات کی گئی اللہ قبول فرما اللہ ہم سے رادی ہو جائے رحمتوں سے ڈھانک لے مفرتوں سے ڈھانک لے اور اللہ ربر جو بھی اعمال سالح ہے اپنی رضا کے فرما لے اور پھر یہ تقویٰ کا من جانا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہ ہو رمضان گزرے اور ہم سال روٹین پر آ جائیں رمضان گزرے ہم تقوی سیکھ چکے ہوں تقوی حاصل کر چکے ہوں اور مستقل ہم تقوا کی زندگی اختیار کر لیں بس توفیق و بیلہ بقول بس تخر اللہ بخر الن الحمد للہ